یا تعذرون الیکم اذا رجعت الیہم دروبانی کئی بدی تاوسا کل جو واپس تا سودی دلڑشے قل لا تعذرون المؤمن الکم تو بولتا وہ بانی مگوے ماں تام شری مونگا خبر نہ منو ساسو قد نبان اللہ من اخبارکم ز خبر راکے منگتتا مت اللہ تلا استا حقیقت خبرون احام خائی نی اللہ تلاستا سو ملا رسول سمات ب بیا به اوګر زی شاعزادته نے عام د پار پټوخکارا خبر بگی تاسو په جزاد دامرون چې تاسو کوئ ساحلیفو ن الله لکوم میں زن قلب تو می ل یم للی تولی زوان ہو زر د قسمونه بقیديبلله بانې تاستا کلی چې تاسو تواپس لړ شئ دی دپار چې تاسو مخواړ دی د فاردوانخت نواڑ ان یقین دی پلی تاندی و ماوا ہوں جہنم جزام بو یکری جہنم دے بندور کے دیشی پائے عمل یا کم لرگوان کی تاس تراچ تاس و خوشال شیدام فیندوان فین خوش اللہ خوشحال شہد یقین اللہ عالم اللہ و حدمان بانڈ شان ڈے سخی باندشان کفر کو لو بنافقت کو لوکیم اوڑے لائق دے دائی دشان سرائش نپوئے گی پو پلو دائش اللہ نازل کرے پرسول پر خبل واللہ علی من حکیم اللہ علم پوے لرن کے حکمتن والا ومن اللہ راب من یتخذو ما ینفق مغرم ویتربسو بکم الدوائر اب آدے دباندشان ناسو قدیم چنی سیاہ مال چی خرچ کی تاوان اور انتظار اس کے اس ساتھ پہ بارکے دا حادثات دا زمانے علیہم دائرت صوری واللہ سمیحن علیم پڑی باندری ناکار حادثے واللہ عرصہ ریپا عرصہ پہرے ومن اللہ رابی من یومن باللہ والیوم اللہ آخری ویتخز ما ینفق قرباتن اند اللہ وصلوات الرسول او بارے دا باندشان ناسوگ دی شمان لری پالاو پرزو سنے او گڑی ہا غمال چی خرچ کی سبب دا نزدیکت دا اللہ سرا او سبب دا دعاگان دا رسول علا انہا قربت لهم خبر شے یقیناً دلا نزدیکت دے دی دا اللہ پر نزدن سیدخلهم اللہ وفی رحمتی ان اللہ غفور رحیم زر داخلی بدی اللہ پخو خاص رحمت کے یقیناً لارے بخنک ان کے رحم کو اڑواندید ان کی ایمان و اسلام تام چمقری پوان کے مہاجرین انسوارو نام واقسان چابیداری داغی کردام فخیصت تعبی دارے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ رضا دے اللہ تعالی دینا و دی رضا دی داللہ نا و جنات تجری تحت هلنہارو خالدین فیہا بدا و تیار کوئے اللہ دی لرا جنتنا شبئی کی بلان دی دائے والے ہمیشہ بی دی بائے کی ہمیشہ فوز العظیم دا کامیابی عبائد چاپرسو دبان شان نہ منافکان اباید مدنی والو نہ منافقت بانے تن پیجنی دِی لام پیج نویم سنواز مرت نئے گی لیا خوف نل تو امل سیام انارے کڑے بخبل گنا ہو گٹمل بل, بل بدا عمل اصل اللہ علیہ من اللہ غفور رحیم نزدیر یقینیم احلامانے قبلوا ازدید مالن زکات چپاکے دل راہ سبب دائم اوشتے ددی دا درجے پر سبب دائم ادعاواں ددی دا د پارا صلات ان صلات تک سکن لهم والله سمعون علیم یقینن ص دعا ددی د زون د پارا آرام دے اولار سوری پار سوانے پئے صدات یقین اللہ, اللہ تو قبل اوائی عمل کوئے تاسون زردِ گوری با اللہ ساسو عمل تودا رسولون اور مومنان وسط ردون الالی بالغیبی وشادتی فنبیوکم بما کنتم تعملون ازردِ از پیش بشیاو ذات تان شاعل امد پار پتوخ کاران نو خبر بدر کی پائیں کارونوں چی تاسوی کوئے واخر علیہ انور صاحب شرید اللہ فیصلے تام یا بدیلا ذاب ورقی بدن عم یا بدیلا توفیق ورقی اللہ عالم حکمتن والم و لذینز تفریقم بین المنی دے جات د پار اد کفر نام اد وج جدائے راس دم و مورچائیںاد پارائ چ خلاکڑے دل رسول دمخ نام إِنَّ رَدْنَا إِلَّا وَاللَّهُ إِنَّ وخام خادی بقسم راد مگر سواب اللہ تلا خبر دے شا دور کی چی یقینی خام خادی ابدن لمسی دنو سی سالت ملی حقوت مدرے گا تغہ جماعت کی چرییں خہ جممات چې بنیارے کڑے کےہ خودہ شو ہے پ تخوابانے راول رنام ڈیر حقدار د رےےپائیں کے درے گئیں فیہیں رجانہ دیوں ہیبو او تو تہروں واللہ اوہ یو ہی بل متاہریں پدیں جممات کے راے سڑی دییم کوہی شظان خپہ کو سیم۔ اللله تا خو حیا چاغله چې ظام خپګ ظام خپقيیم فمن نهڅص بنی نه هوله تقواین الله وورځوانین خیرون نه من نه بنیيا نه هوله شفا جروف هااررن فننه ربي فيناري جه آیا باي دغه چا چې خې بنیاد داد په تقخواوا د الله پر ورا دے او کناب با با دی دان شاہی خے بنیاد د خپل اوارهم وغاړه دے او کمر پریوتن کی نو پریو دا کمر سرز ہے سڑی نا پور د جاننم کې والله لا یهد القوم الظالمین الله تعالی صعب نور کی دے قوم ظالمانو تان لا لو بنانو ملزی بن بتن فی کلو بہم اللہ کلو بہم اللہ علیم حکیم ہمیش ددی آبادی چری جوڑکڑا سبب دشک ددی پزرون کے مگر شی ٹکڑی ٹکڑی شی ددی دا ذرونا اللہ رے پویا حکمت ان لے پارا جن کا وجنی مدی کافران راؤ دیبم شہیدان کی وادنالئی ہے قرآن واد پام حق ہکڑے را پکوالس را پورات کے راؤ انجیل و قرآن کے رن فا بیاحی من اللہ سوکھ دے ڈیر پورک ان کے اخپلاء زردال فصب شروع بے کو ملزیبایا تمبے نہ خوشال آسل کے پائے خر سولوچتا سول سرم سودا کرزیم کامیابی لویادون حامد ن سائے دم و مینان توبکون کھیلی بندگی کون کھیلی سائنے کا ان کی دید اللہ تعالیٰ اور گرزید ان کی دید پارت دعوت دی جہاز اور رکو کا ان کی دی اور سجدہ کا ان کی دی الامرون بالمعروف والناہو نعنی منکر والحافظون لحدود اللہ عمر کا ان کی دید نیکو کارونوں اور منع کا ان کی دید بدکاروننا اور حفاظت کا ان کی دید اللہ دی الرام گواڑی مشرقان الرام اگر پس یقین پسائن شری تخین سرمالی جہن وان ابراہیم لان ہوا انو بخنا ابراہیم علیہ السلام لرام مگر ارگل شخ خ قراش ودا دانش دا اللہ دشمن دے روزانی جدا کدا غنان ان ابراہیم الا واہن حلیم یقینا ابراہیم السلام خامخان نرم زڑوالو صبر کو ان کے وہ قومم لیضل قوم بعد الهداهم ہتایو بین لهم ما یتقون انہ دے اللہ تعالی چ گمراہ کی قوم پس آئینا چیزی کری ہدایت کریدن غلاریم ترائی جے جی بیان کی دیتا غصیزونا چیزی تے زان ساتی او دیزانوں زانونا ساتیم ان اللہ بکل شین علیم یقیناً اللہ آرسیز بن پویرےم ان اللہ لہو ملک السماوات واللغز یحی ویمید یقیناً اللہ خاص غلر آباس شاید آسمان نظم کے راجون دیکھو لمر کل گئیم انتا سل بچک مددگار لکتا بللہ یقینا سانتاراس نبی مہاجری نواروں ا مهاجرن سوال چتاوی داری دی نبی کڑے دا پاسات تنگ چا کے پاسا نشینیز او چھ کا گشے زونا دے اور دل دیم بی اللہ ہی ل توفیق ورکم انه بہم و هو الرحیم یقینا لا دی بن رے شفقت کو ان کے رحم کو ان کے وعلی سلام سے دل ذی نا خلفو حد عضاقت علیہم الارض بما رحبت او توفق د دوے اور کا اللہ قدروں کا سانو تائیں چې ر شو ہو دائی معامہطررائے پورے چہ تنگشو بری بانے ذمگ سر د فرہ خہ ہم اووااقت لے ہیں منخصصم و من اللہ مل جای نو تنگ شو دی بانیں ذری ضررونام گمانوں کو دی چې نشت زہ پنایںہ اللہ ہ مگر خاص اللہ طریں س مطبا ل لدوں۔ یا اللہ دل توفیق دا توبی وارک دل پارش توب و باسیم ان اللہ هو التواب الرحیم یقینن اللہ دے دیر توب قبل ان کے رحم کا ان کے یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ وکونو ما صادقین ایمان والا واللہ نیرکوئے او شید رشتین و ما ومن من ان ولا من نفسے نری جائز مدینی والا چا پیر وارن چان الرام چرست پاتی کی در رسول اللہ نب جہاد کے داغتان دا نڈیرم ذالک بیان انہم لا یصيبہم زمان ولا نصر ولا محمسه فی سبیل اللہ داد دیو جناش ان بھر سی دیت اللہ بلار کے تندام اونستنے والے انہ لغا اللہ بلار کے ولعطون موت یغیظ الکفار ولعنالون من ندوین ال عام انو دی دی جو سکی کافراں لران أنا دشمن إلا قطب لهم عمل ان بحاصری دشمن اللہ, لا عجر المحسنين مگر نیک عمال اللہ کار کن کو مال یقینی صواب خیص کارکن کو فقتن سغیرتوں کبی رتن ولاخل آنبا خرش کی دیسا خرش اللہ گیا دیم آنبا زیدی پیومند میدان و کندام مگر لکھ لکی دی لردغ آمل لی ازیہم اللہ آسان ما کانو یعملون دیر پارائش اللہ دیل جزا اور کئی رڈیر خیستا آملن چی دیئے کئیم وما کان المومنون الینفرو کافا نریب من اللہ پکار چٹل لیوزیم فلاسان دا کام لا لہم یا دید پارا چی ارب اور کی اخبل قومتا کل شری طواپس دی راشی دیر پارا چلا قوم بشید بدین یا سانسرائے چاستان ادی ممی دیتا سکے سختیم متقین پوش یقین الله خاص مرغد فمن هم من او او سورت او کل نازل او صورت لرا زیاتی کدی سورت منوفات نہ کسان چی مان راو زیاتی کدی صورت دی او دی, لر دی خوشالی۔ مردن فضا تم نلا رسم وجنو کے مرزک امڑکی دی بدا سیال کے چکا فر و رونا فی کل عام مرتن سم ملا توم دی سوچ نکی چھپ دی و پار کال کی و یاد و دی توبہ نکی اللہ تعی سنسیت قبل سورت الباد ملا بازن سمن او کل شی نازل سورت د بدے د منافقین گوری باز دی بازو تا اشاری کئی چایا اینی تاسول سوکت صحابونا نبیادی اگر دیست تاسول مجلسنا صرف اللہ قلوب بینہم قوم لا افقہون اڑاولی اللہ تعالیٰ دیزرور ندحقنا پدیوچ سداقم نپویی بدین لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریثن لیکم بالمؤمنین رؤف الرحیم یقینا راغلی تاس رسول تاسود جنسنریم گراندے پاغا بانے هاغشے تاسول تکلیف در گئی پھر اس کو ان کے لیے تاسوب ایمان خاص کر ایمان والا اور صفقت کو ان کے رحم کا ان کے فین طمن لو فقل حسبی اللہ لا اله الا هو نکری خل کو مخواڑو استادارینا اور علیہ تو, تو ہوا رب اللہ, رش اللہ خاص پاک مان زگار مالک دے تلک دھی رائے کتاج نجونی آست خلک تاجو پری خبر و آئے و پلی مصد من لذرے ورکا کانت جیمان راوی رام مرتبہ منی زربیم یقینا خام خان جادو گرفار انقیناسے اللہ اللذی خلق آغذاتے چپیرا کڑی اسمان نوزم کا مقدار دش پک رضو کے برابر شید اللہ تعالی دارشت پاسام رامن بعد نیم انتظام کے اللہ تعالیٰ دولو کارو نشو سفارشی مگر پس اجازت داران بندگیا نصیت نقبل مر جڑ کم جمیان حکام خاص اللہ تاور گردول وا دے اللہ یقین اللہ پیدائش دیر پارا چ بدور کسان تشیان راوڑ مر نکڑی نے ولزی نفرو لرابیوں آزاد نلیم بار آ کسان چفرے کراس کل کٹکے دلو بونام رناکسائی شری کفر گئی ہوا نور خاص جو جوکڑے را والا پڑ گن کے قدر ہوں ساب دار منظلو پا چاسوی جن شمارد کری پیارا دا, دا, دا, دا, دا, دا انتظام مگر دا حق کار کل دام جدع جدع بينياً لا احتلائتنا على القوم دقاراً يجب ويدرهم إن في اختلاع في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لا عيات لقوم يتقون يقناً فتلور عتلو دشباء ودرسكهم اپاس کی چل پیلا دنیا یقینا کسان چا ندی زم ملاقات اور اذا شیری بجوند جی سرام اور تسلی پری دنیا ہوں آیا تین پاک ساندی جز دایا تنام بے پرواہ کریمائے کم واہوں بے ماں کانوں دا کسان زید ورقلہ دی اور دا جہنم نے پس سبب دا عملن سرائج دی ایکیم ان اللذین آمنوا عاملوا الصالحاتی اہدیہم ربهم بی ایمانیم یقینا نا کسان چیبان راوڑے عملن اکڑینیک رسیب دل را رب دلی جنت نتا پس سبب دا ایمان دلیم تجریمی تحتے بنگلو دینی دے ڈی ری می بھائی سلام کل اولوازی پائے جی سوان کلاؤ پیشکشی و اوبلتا پائے کہ وسلام العیم تو خاص اللہ علیہ او کزر وار کول اللہ تعالی خن کو دا تکلیف ازا پشاند کوت لود دی خیر لرم خامها پور کرے ب دیتا درینه ٹیم فنظر اللذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یا مهون نفریدوناک سان چاقیدن لری زمد ملاقات سرکشے ددی کے گڑبڑ پریشان بریم مسل انسان زرو زر دان لمبی یاد نوقائے او اوکل او شور سی انسان تس تکلیف آواز کی مونتا پاڑخ پانے پروتی یا ناسی یا الاڑیم فلم شفنان ہوگلا چل گا ددنا دد تکلیف نامی شروانی پخل کو فروانے شیدا سے گویا کہ منت آواز نکڑی اور تکلیف طرف چد ترسے سے داس کو کو مشرقان <تصفح> کا نجل قومل مجرمین نور قوم مجرمانو دا خلیف گان دگ کی را چاسو تہان والو چستری قبانیاملالا وی ناتھ لائے شی پے کا فرانو ن زم گاخارا مضمون والا و یا کسان چاق دم د ملاقات ن لیم عورت او قرآن غیر ددے قرآن آیا پد کے سمے او کام ان من نم مگر صرف دائے چاتوہی کرنی دا. اخاف ہونا سوئے تو ربی ازا ویم یقیناً علی گم کنا فرمانی کم دخل اللہ کا اللہ تعالیم ما بنے لسطرے دا قرآن پتا سوانے درکڑے اللہ تعالیٰ تاسبرے قرآن قدی کو منسٹر ظالم نے داچانا تجوڑی پر با اللہ بانے درو یا درو وہ نسبت کی دا آیا تن یقین نشی بچ کے دے مجرمان خلق و آبدون او بندگی گئی تھا مشرقان دانا سیوام دا چاچا دلا سر اور ندیلا بند گئے گا سفار شاندی داروں پریون سما وا فی الحان ما شیگون توا تاسو خبر اور کړه الله دردا عزيز چاغتا پته نيشتها باس مانو نوبزمک پاک ده الله او او چت ده دان شيريا غسر شريق جوړي او با كان الناس الا امته واحدن نو خلق مخي مگر يودل بته اختلاف راغي زاي ب كور نه <يَخْتَلِفُون> خبر چمک کے مقرش راستہ ربد طرف نام خام خا فیصلب کرے شیوا دریپ کے پائے خبرو کے شدید کے اختلاف گئیم ويقولون لولا انزل عليه ايات من ربه ادواء ولن شيء نازل به النبي بان يا موجدا ش مغوالو درب درب تنان فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين نتو ايقين علم د فد سجن وخا صلى ذ تا انتظار کریں زم تا سے رہیں انتظار کو ان کو نہیں وہ زقنا الناس رحمتا من بعد الذر و صدهم اذا لهم اكو في اياتنا او كلا جوثكم غاد خلق دام مروانی دا تکلیف نہ سری ترسیلیم دا کی دی اعتراض نہ کہیں زم با تنمان مکرائنا اللہ تعالیٰ دیر زر تدبیر خلاف کے اور یقیناً زم گام ملائق مقرر لکیم آج تا سوس چلول جوڑائے رکم فلبر باہر ہتا دا کن تم فل فل کے وجر نبیم بری ہند خاص لا ذاتے چگزی تاسو پوچا بدریا بن کی ترائے پورے چکر ہے تاسو پکشتو کی روانی دا کشت پری بانے پوان وہ فری ہوں بہاؤ دی خوشالشی باغیں۔ جاداری ہونا صفو جا اهم الموجب كل مكان راشی کی ست تسلے مات ان کے اور راشی دی با نہیں چپیدار طرف نام و او گمانوں کی دی چراغیں کرن چل دی بازار کے دعو اللہ الله خالص کی داغت پارا راب دا نام واحک تامگا بشبودی مصیبت نا خام خاش بنگا ن شکر گزاروستان فلمان جاؤ نفل بغیر الحق نار کل دی بچ کی تجاس کی دفد نا بزمک کی پنا حکام یا سو انگو کم ملان اے خل کو یقیناً سرکشیم زر زرقی تاسو نب سنوتا مطال حیات الدنیا سمعی لہنا مرجوکم فننبیوکم بما کنتم تعملون فیدید رکوتا سلمنگا سلگ فیدید جن دنیریم گیا خاص منگتا ساسو راگر زیدلیم نو خبر بکوتا سو پائے عملون چتاسوی کوئے شانت دوا طرفنام نو خی بائسر بوٹی رزمک الناس سلام دائی قسمنا چی خوری انسانان و سارویم حد دائی دا, دا خضت الارض و زخرفہا و زینت ترائی کلچی رونی سیداز مکاخ پل کائلی و خیستشیم و ظننا اہلوہاں نہم مقادرون علیہاں اگمانو کیدر مالکان چیدی وصبر رے برے دنیا۔ سدری واسبر دے بڑے فصلوان نے ہتاھا مرنا لیلن نو نہاراں نراشی پائے عذاب زمں دا دش پہ یاد دروازے وجعنھا حصیدا کلم تام ولم اوگر زمں گویا کہ نو ہی سار پروں قزا نفصل مفصل الایات لقوم يتفکرون داسی جدا جدا بینوں گائے تنا قوم دپارا چکر گئی دار سلامت مستقیم اللہ تلا دا تور کی بندگانا کور سلامت آتا اور ہدایت کی چاہت چیری نے گلارے طرف تان لینا سن الحسن نائک ساندرا چیسا کل خیسار جنت زیاتی نام آدیم ولاکو نٹئی ددی مہن تو زلت اولے اصحاب الجنت ہو فيہ خااللون دا کسان وئی جنتیان دی بپائیں گیامی شئیم والہ زیہ ک سو صہ آے جذاہ صح بھے مسلہ او تر حم زلہ آ کسان چ کڑیری ب کار ہونا نو سزار دی لرا ضلت مالحمن اللہ ناسم نہ مکھن بے توری گویا کے شیر دری مخون تا ڈیر ٹکڑے دشپے دا شیار اولا کا صابنارے ہوں فی فيها خالدون کسان سانت شر کے گڑ ادری گئے پل پل زیبان تاسو ساسو شرکام و کال شورکا کتمیاں نو بو دری شری کا چینتا سو مندی کون بلاح شہید نیندافی پورا دے اللہ تعالی گواہی کہ ان کے بومن زنگا پمن ساسو کی یقینا مناستاسو ذبند گنا خام خانا خبرو غنالک تبلو کل نفس ما اسلفت پتہ کہ با معلوم کی ہر یو نفس حقیقت با عمل جم کے لے لے رہے من من سمائے سم تو دینا تپوسو کا سوک تاسل روزی در کی رسمان ہو بلکہ سوک دے اختیار مند وگنو و ومائی اخرجول اشوک روباسی جن دے دا مرنا اور مرد جند نام اشوک انتظام کی دا ٹول کا رن عالم فَسَيَقُولُونَ الله نخامها ازری دی وہی جواب کیج اللہ فقل افلا ان تتقون نو انا اولذ عن صات الشرك فذلكم الله ربکم الحق فما عذاب بعض الحق الا الضلال فان تسرفون د کارون والا اللہ تلاس پر نشا پس دق نام مگر گمرائی نہ سرنگا سک نام کزال کلی متربال د سے پور شی دا, دا, دا فیصل دربستام پائے کسانو چنا فرمانی کردی وجا چیری معیم کلمی ہوم دگون تو آئر ساسو دری شری کا نا سوک چاول کولشی پیدائش ہو دوبارہ کئی تو آئیو اللہ دے چاول پیدا عشقی دا دا سسو تا رسول قل اللہ داعش للحق تو دے شرس والگی حق تا دیل الحق و دیل لا نا شرس والگی حق لا میل حق شرسام دیر حقدار دے تو تابے دار کو ہدایت پخل نمومی مگر اللہ ج ہدایت و فما لكم كيف <تصفح> مصد دلیل سر فی سر کاسویلاکرا ندیوان داخل مگر پسی یقین گمان فیدن شیور کو لید حق پبار کے سیدام یقین اللہ عالم نے پائے کریم کا رب قرآن وسدیق دا قرآن چی جوڑے شیر زان اور یرید ان انا نسوا ادب اللہ نہ لیکن دین نہ ذل کرشے تصدیق دائے کتابوں میں نہ محکمیم اور تفسیر دائے کتابوں نشتہ نہ شک فضکے طرف دا رب العالمین نریم ام یقولون افتراہم قل فاعتوم بصورت مسری وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئے دیوئی دا قرآن دا دزان نجو کر رہے ہیں تو اتن تا نراؤڑے تاسو یو صورت دا دا پشان حرابہ لئے دا امداد دا پراسو چستاسو پہ وسرسی دا لان ک کا تاسو رشتنی ہے بلکہ ذبو بما لم یحیطو بی علمہی ولم آیاتم تاویلو بلکہ دا خلق انکار کہی دا کتاب شری نظرا گرکیا پہ تروسا نظرا گلے کزال قبر ناخبت داس کو کا سانو شری نمک نو گو را چ سرن شرجام دالمان و من ہم یوم نی وم اللہ نوبے بار خلکنا سی ایمان لری بد قرآن اور بازار ایمان بن لریم اور رب کا عالم بن مفصدین رفتار خپویا پے فساد کا ان کو خدیثتا تکزیب کینو تورتا ویا ماد پارا زمان عملو ندیو تاس تا دا پارا ساسو عملو ندیو تاسو بشی داغ عمل سزانا شدیکو او زبشیم داغ نادا سزانا عملنا شد تاسوی کوئے ومن هم من يستمعون الیک با دینا دیش وقت دیتا تا افا انتا تسمع سما ولو کانو لا خلون نایا تو رول کو لے کنتام اگر کاری بیا پی گیم نام و مینوم میں لائکوریم افانتا تح ولو کانو لا سرون آیتا ہدایت ورکول تا اگر ان ظلم گئیم و شو لا سات سارسی دی مگر پیجن گریب کی یقیناً فلوے توان کے پریوت لائے کسان چدروجن گڑی لال ملاقات او قسم مندی نائم یا تین نبیم سر واد یا بوفات کو منگتا دری پیشی سم اللہ, شہیدن فعلون اللہ تعالی خبر دے پائے کارون ولکل لیے رسول اور در امت, ہر امت پارا رسول و فیصل شیرا پوین کے پین صاف ہو پائی سزل و متا ہاضل تم سادی کل بہت کتا سوری شنی لا املك لنفسی ولا لاكن ہائش اللہ تعالیٰ قیم لیکل دار ڈلے دپارا یا ٹائم سات او اور نشی مخبل فل ارائے تم ان تا کم مزاب بیات نو نارام ماضا من حل مجم کراشی تا دش پیا دروازے نسبیران داضاب بچ گے زاما کا آمن تم بے آیا بیا کل شاقی شی داضاب تاسبھی مان دا روڑے بما ساچ ظلم کر جزی در کے دے تاستا مگر ملو جتاس نا حق نو اور دی خبر طلب کہ استانا آیا حق دے آئے رشتہ لے دا جاب دا ہمیش والیم کل ایوری انکوں مان تم و موجود اور قسم نیزمہ پر پربانے یقینندہ عذاب خام خائر اشتیارے ان نیتاسو بچکی دن کی دل عذابنا ولو ان لکل نفس ظلمت ما فلظے لفتدت بے اور کچھ رشی ہر یو تن لرائچ ظلم کرے اغمالونا چھ پیزم کا کیلی اور خام خادے بجرمان اور کی پائے نب قبری سر مت لمارا پل پٹ بدیخی مان تیل شا نیم وہی پمنس کے پہن صاف اور بدی بانوائے ظلم نشی کے خبر سے یقینا خاص دا اللہ اختیار کی دی یقین دی خبر خبر دیر در خلکنا پوئم ہوا ترجعون خاص اللہ جندی کول کئی اومڑ کول کئی وخاصة قد تبعو غزة ولي يا أيها الناس قد جعاتكم معزة من ربكم اي خلقوا يقينا راغلت عصا واعصا صدر عبد طرفنا وشفاع لما في الصدور اور علاج دہائی مرزونوں چ بسینوں کی ریم وہ ہدم رحمت اللم اور ہدایت و, و رحمد پار دیمان والا تو فض الق قرآن دین اور برحمت داغوچی سنت نبی رے پدی بانے داخل خوشالیوں کیرام تو آیا خبر را ماتا و ماتا بارس کی کرے نہ پار قسم خوراک چیم جی فجال تم حرام تاسو جوڑائے داغے نہ باز حرام و باز حلال ہو ازن الکم امالائے تفترون آیا آیا اللہ تعالی اجازت درکڑے تا دنی تقسیم کن تاسو پر اللہ تعالی بانی دروڑنا اور سگمان ددائے کسانوں چجوڑئی پر اللہ بانی درو پر قیامت کے ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يغينن الله خاون الفضل بخل قوم ولكن دير ذي الخلق انا عند الله شكرا غيما وما تكون في شأن وما تتلو منه من ان نیت نبی پیوکار کی مشغول اللہ د ترف نئی سام تا ملکی مگر یو ما پتا سو بانے حاضر کلش تاسو ربرم اکبر کتاب مبین سوزند بزمك کیونا پاسمانوں کے خبر سے یقیناً دوستان دال سیارا پائی بانے غمجن کی بقیامت کے آمنوا يتقون اولیاء شیمان او ساتھی دا دا اللہ جامن اولیا کسانی اوزان ساتھی د مخالفت اللہ کے, ہوں اب آخرت کے لا تبدیلا دادا کامیابی لویا قول اللہ علیم اور غمجن دن کی تال راد نے مخالفین یقیناً عزت اختیار ہو اللہ خاص اللہ ہر سوری پارسبان بوئے اللہ منفاط و منف خبر سے یقیناً اللہ پہ اختیار کریم آسوب سے پاسمان کیری آسو جب کیریم سانچر لان سی و شورکاخبل و تاباری نئی مگر د گوخل اور نئی مگر پتکار رپ سے رام ہاساتے جوڑکڑے تاسل رشپت والام ولا دید پارا چام کئے <کوائے> کے وزران فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قومی يَسْمَعُونَ یقیناً نظام کے پاک اللہ, اللہ تعالیٰ, لزوئے پاک دے اللہ تعالی و الغنی و خاص اللہ تعالی بے حاجت لہ سما خاص دا اللہ اختیار کیا ٹول سی جنا چسمان کیا نائن دکم ان, ان عندكم من سلطان بحاز نشتا سراحس دلیل پدائے خبر ساسو لال آئے جڑو اللہ خبریں چاسو لڑی نا توانچ با اللہ بانے درو نشی بچ کے نی ر اللہ رضا متاؤ دنیا سمئی نہ مرجو دیر پارا سمامولی فیدی بد دنیا کے ویا منگتہ سمانزاب شدید منگدی تازاب سخ پسورائے شری کفر گئیم وتوالئیم نبانو اور بیان کپری بانے خبر دنو علیہ سلام گرانی بتاسبا نے تو کل تو نخاس پلہ بانا فاج مو امرکم شرکا کم نہ پوخل چلول اروبل اخبل مددگاران متن سم مخضو لا تم یا چلول ستاسو سو پتا سبانے بٹ بیا مخام راش ہے ماتا مال سمحلت مرا کا نسلم ردام مگر سردام احکم شیر ماتا چی شمدے عمل کارک ان کو نام فکل چینا ہو جانا ہوں, ہوں, ہوں, ہوں خلا دی نو حل السلام تام نجگ منگا دیو دامر گری بکشت کی او گول منگ نائبان بزمک کیم واک رکھن لذی زب فنزور فکانا او منظری اور سانچ دروجنی زمگا تاچ سرگان جام تائ یر شو سم باسنا میم بادی رسول نیلا قومی بیا لږ منګارروو د نوله السلام نا ډې رسولانو خپل فلقمونطام فجا هم بال البات راړو دا رسولان ناغې تاخکاره حکوونه او ذ نامم فماکانو لومننو بما ضبو بهی من قبلم نهوا خلکو جیمانې را سبب دریچ تکزیب کروائی دیوانے دمخ کے نام کزال کا نتبڑوں والا کلو بل موتدین دارگے مہر لگو بزر ندا چاچ دہدنا تیر وتل گئی سوم باسنا میم بادی سا ہارو نیلا فرانتی نام دیا گو منگاروسدائے سلان و علیہ السلام و ہارون سلام فرعون و غٹان و دقوم دا داغتا بخو اللہ تنو بخف الموجدہ تو وکانوں کو نا لوئی اکڑا بزرک او دی قوم جرم کارک ان کی نارکلر حقرف دکینا ماجا دیرا کا علیہ السلام موسالسلام آیا تاسو حق بار کے میوید جادوگرم کالوجے اول دے خلقو اے تراغلے ممتاز دی زباراں چاڑے مول رداۓ طریق نائش مندرے من باے بانے مشرام خپل اور شری است ددوار دپارا مشری برے ملگے وما نحنو لکما بمؤمنین انیوم گا است اسدوار دپارا خبر امانن کی وقال فرعون اتنی بكل صاهر النلیم اے فیم راوے متا ہر جاگر فل لہن تو ارکل شرالگر اے دید موسال پست بےکار یقین اللہ تعالا نامیابی آمل فساد کو وی یحقق اللہ الحق بكلماته ولو كره المجرمون اخالق کی اللہ تعالی حق بخل کلموں ادرشی بدی گنی مجرمان فما آمن لموسا الا ذریته من قومه لا خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم نيمان انوں ابو موسی علیہ السلام مگر سزوانو داغنا سرداگی دفرون فیرونفین فرون اچتو پائمل مسر کے ہدم تیروت تاس پچتاسمکی ربن خاص پلہ بانگان نبا مگر زم گا کمزوری ب مقابلت قوم ظالمانوں کی جناب رحمت کا من القوم کا انجاطرا کے مونگتا پیلت رحمت سات قوم کا فران وا خیم تب قومی کم آسر بولی گل من سال سلام ادا رام چیجا جوڑ کے دخبل قوم دپارا پ مصر کے گول نام وہ جالو اوقرذ يقرون احفل زي زمان و اقيم و بشر المؤمنين او پابندی کریں زمانو زیر اور کہہ دو خوش حال ہیں تام وقال موسى ربنا انك اعطيت فرعون وملئه زينه و عمالا في الحياه الدنيا و قال موسى السلام ربزم یقیناً اور کڑی فرون تام ڈیر ڈولا مالونا پجون دن کے ربنالک یار یا کے بتارے شری اوڑی ساد لارنا نام تم نت میں سال ام والم یا یار روان کی دلی دا او سخوال راولے دری پر زنباندے فلا یومنو حتی یراؤل عذاب الالیم ندیخ ایمان نروری تردے پورے چوین عذاب درناک قال قد جیب دعوتکو ما فستقیم اللہ فرمایے لے خیرن قبول اکڑیش وستانسو دعا کو کلکش وَلَا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ نیسرائی بحرام اور بَنِي سلمگا بنیسرائی فاتواہوں فرانو جنو دوں بگواد نروان شوپائی بس فرعون و داغل اخکرم دو او د ظلم کو لنا حتی اذا ادرکہو الغرقو قال آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بهی بنو اسرائیل تردی بلے چکل را گیر کر دی فرعون لرا غرقی دو, دو ایمان, ایمان را وڑے رے جنیش تا از حق دار د بندگے سوا داغلا دان شیمان داوڑے باغ بنی اسرائیل و انا من المسلمین اعوذ باسلام قبل ان کو نام الان وقد عصيت قبلهم و كنت قبل من المفسدين ویل شدتا آیا وسیمان داوڑے خاندان نافرمانی دی کول دین مخ کے وید فساد جڑا ان کو نام فلیومان جی کا للف گیا پس بر بر بوزو سارے بدندر پو دارا چی شیتا گرسل پارا وت وئن کثیرمین آیاتی ن لگاف یقیناً دیر دخل کو زمند نخنا خام خواب بے پروائی گئی و لد بوانا بنی اسرائیل بوا صدق من اور فمختلفو منتف مختلف العلم زیور کو منگ بنی اسرائیل رام زید آباد پورام اور اس구나 اور قلموں بھی لڑان دپاخر اس구나 ن اختلاف نہ کبھی ذ حق سنا حتا کہ اشراعی تے علم حق ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فی یختلفون یقینا سار رب فیصلہ کی ذی تر من قیامت پروں پای خبر کہ جی با ایک اختلاف کہیں فَإن كنت فی شکیمان زن آئی لے تو اور شکی دائ کتاب نا چمنا زل کرم فس علی نظینائ خل کتاب میں قبل ن تپو سگا دایک سان نا چلا کتاب سان مقیم لقدا اکل حق میں رب کا فلات کو منل ممترین یقیناغ لے تا تد حق بیان ساد ربد ترف نام مکا تکون کو من الزین اور مکے گا جن گنی تون کنی شیبت پور توانیا نو نام ان لذی حقل کلی متربی کلا یقینا کسان چی پور شیل پائی بانے فیصل درفستا روڑی ولو جا تھوم کل آئتا رولئی اگر کراشی دیتا ہر قسم آ سردی پوری چیوی نی دزاب درناک فلولا کانت کر آمانت فنفا ایمان قوم نو یوکلے چمان راوڑ چفیدوں ارکڑی ما سواد قوم نیونس علیہ السلام لما من ارکلا چیریمان راوڑ شفنانزاب الخی فل حیات دنیا تو مگ ددی نازاب شرمندگی مونگ دلاتری وح مقرر بورے و لوشا رب گلامن امن فل کل جمیام سارم خام خایمان براڑے ہاشا چریز مک کل افانتا سا مومنین آیات زور کول کو مومی وفس اللہ اللہ انشی کے دے ہوت مان معڑیم مگر مگرد اللہ تلا پمداد یادا پوفیقی اللہ تلا چاقل ضورتی سو پے وت آسی چیری نوزمکیم لایا تو ملون او فیدنور کی آیات اور یار کو ان کی آئے قوم اللَّهِ قَوْمًا دنا چی مانوڑی عام خلو منتظار مِن نہ کئی داموجودہ خلق مگر پرشانت دروز رزاب دایک سانو چین محکیم سمن بیا بشکڑا پلسان کزال مونی دارنگے حق دے پم چہ بشکو مونگا مومنان لران پھلی یا ایہ الناس ان کنتم فی شک من تو آئے خلقوں کے تاسو پشکی زماد دین تو اے خلقو کہ تا سو پشک کی زمانہ دیناں نوگے رہے فلا عبد اللذین تعبدون من دون اللعن نذ بندگی نہ کوم دا اے کسانو چہ تا بندگی کو اے اللہ نہ ولكن اعوذ بالله الذي يطوفاكم ولكن ذو بندقي خاصكم داغه الله استعصى من مرغاوستيشيم مرغاو اليم وامرتم ان نكون من المؤمنين احكم كليشري ماتاشيم ديزا ديمان والونا ونقيم وجهكا للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين اہ کم شیر معتا برابر کا پل مخنتا کلک پتوی امکیا دم شیقان ولا تھی ملاک اور رامت سے مو دلان سی تا و شاط نف در کشی او نال نقصان در کل فین فالتا فین ضمن ظالمین نقدا کار دیو کو یقیناً طبید ظلم کو ان کو نام وسک اللہ ہوں فلاں کا شفل ہوں اکور سیتا طلح تلا سے تکلیف نشے سگ لرکوں کے داغے سواد اللہ نام وئی ارد کب خیر فضل اللہ تعالیٰ خیرم نشٹ سوک واپس کو ان کے دل فضل یوسیبن رحیم رس فضل چالچان اخبلام اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے ریم کلیا سو کت کل ہقم کم اے خل کو یقیناگلے ساسو ربد ترف نام فمن تدا فین نفس نچے ہدایت مندو بلے حق یقین ہدایت مندو پلے فیرے لرام و من فین نمائم اصوب چی جی گمراہ شدے حق نائقیناں گمراہ کی وبال ومانا وکیل ما و بالبا بدئیم وما نالیکم بوکیل نوزن ام پتا صبا نیز موارم واتبی ما یوحائی لیکا واسبر حتا احکم اللہ او تابداری کواد آئی چی وحی کڑی شویر تاتا او صبر کواد رائی پوری چی اللہ تعالی فیصلو کیم وهو خير الحاكمين والله تعالى لا درخ دفصلكم كنام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام کتاب حکیم خبیر دا کتاب دے دا حکمت نہ ڈکڑی شی ریا دا تم بیا دا دام ورے تفصیل سر بیان شیلا د طرف دا غزاد حکمتون دے, چی حکمت دے و خبردار دے پارسم اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہو نظیر و بشیر نازل شیف دی مسلہ شیبندگی مکوہ دیشا سوا دلانا یقیناً زیم تاثل را دلانا دطرفنا یر درک ان کے وزیر درک ان کے وعن ربكم ثم إليه اور دام در درائم چبخواڑے دخبل ربنام یا تو فیدی بدر کی تا سا فیدی خیستب دنیا کے اترنیٹ مکرم اور کئی بہر خوندہ زیاد آمد تداغ زیاد جزاں وین تولوا فین یخافو علیکم وذاب یوم من کبیر او کتسمہ غرذو یقینا زہریغم پتاسو ذاب درو ذیلوین اللہ ہی مرجعکم وہو خاص اللہ تاستاس و ورگر زید او اللہ اور اللہ پارسیز بانے قدرت لرن کے علا انہم یسنون صدورہم لیستقفو منہم خبردار یقیناً دا خلق راڑی ایخ پلی سینے دے دا پاراچ زان پٹکی دا اللہ خبردار یقین دا خلک راغونډی خپلیسینی د دپاره چې ځان پټ کې د الله نه ال نا شوونهسییا بهمیعلم وما سر رونو معولیون خبر ش کلی شری ځان پټی پخپلو جامو کې الله لمد پایے خبرو چېدي پټو س شریخ کاره کوئی۔ انہولیم بزاتی سور یقین ن لاد پویا پائے خبروچی سینو کی